سولہ پارے کا آغاز ہے یہ سور کا دسواں رکو ہے اور سولہ پارے کا پہلا رکو گزشتہ واقعے میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ حضرت موسا علیہ نبینا و لہیہ سلاۃ وسلام کو جب یہ بتایا گیا کہ ایک اللہ کے نبی ہیں حضرت خضر علیہ سلاط وسلام جنہیں اللہ تعالی نے وہ خاص علم عطا فرمایا ہے جو باطن سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کام کی حکمتوں کو جانتا ہے حضرت موسی علمینا علیہ سلاط والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی عطا سے بے شمار علم کے خزانے آپ رکھتے ہیں مگر اللہ کے نیک بندوں کو علم حاصل کرنے کی جستجو اور علم حاصل کرنے کا جو شوق ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ میں ان سے ملاقات کر کے ان سے برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ سے فرمایا گیا کہ آپ ساحل پر چلتے رہیں ایک ایسا مقام آئے گا کہ جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں یعنی میٹھا پانی اور نمکین پانی دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں مگر اللہ تعالی کے قدرت سے بیچ میں ایک آڑ ہے جو نمکین اور میٹھے کو آپس میں مکس نہیں ہونے دیتی اس مقام پر جب آپ پہنچیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا وہ بندہ جسے حضرت خضر کہتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں آپ کو ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا حضرت موسی علیہ سلاط وسلام بھی اللہ کے نبی ہیں حضرت خضر علیہ صلاح واللام بھی اللہ کے نبی ہیں لیکن موسا علیہ صلاح والسل حضرت خضر علیہ صلاح والسلام کی زیارت کے لیے اور آپ کا دیدار کرنے کے لیے آپ نے اتنا بڑا سفر اختیار کیا اس کے تحت علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا صدیوں سے یہ معمول ہے اگر آپ خواجہ غریب نواز علیہ رحما کی زندگی کو دیکھیں داتا گنج بخش علیہ رحما کی زندگی کو دیکھیں اور دیگر بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ان کا یہ معمول تھا کہ اگر انہیں معلوم چل جائے کہ فلاں مقام پر اللہ کا انیک بندہ ہے تو وہ اس کی زیارت کرنے کے لئے اور اس کا دیدار کرنے کے لیے میلوں کا سفر کرتے تاکہ ان کی زیارت کریں ان کی دعائیں لیں اور ان سے برکتیں حاصل کریں اسی طرح جو دنیا میں موجود ہے اس کے قرب میں جانا یہ بھی بارش سے عادت ہے اور جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ان کے مزارات کا بھی سفر کر کے جانا اور ان کے مزارات پر ہونے والی رحمتوں کی بارشوں میں سے حصہ حاصل کرنا یہ بھی بزرگان دین کا طریقہ ہے یہ تو دنیا مانتی ہے یہ تو تاریخ بھی مانتی ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا لمبا سفر اختیار کر کے داتا گنج بخش علیہ رحما کے مزار اقدس کے سامنے آپ نے چالیس دن گزارے جہاں پر آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے مگر داتا گنج بخش علیہ رحما کے مزار کے قرب میں جا کر جب آپ نے عبادت کی اور آپ کے سامنے اللہ کے کرم سے جب راز کے پردے کھلے تو آپ نے یہ شیر کہا جس کے اندر آپ نے یہ کہہ دیا کہ داتا گنج بخش علیہ رحمہ کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے تو بات یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ صلاح وسلام کا یہ سفر جو ہے یہ سفر ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ والے جہاں بھی ہوں چاہے وہ قبر انور میں ہوں یا دنیا میں چلتے پھرتے ہوں دونوں صورتوں میں ہمیں ان کے قرب میں جا کر برکتیں حاصل کرنی چاہیے وہ تو نبی ہیں ایک نبی دوسرے نبی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ہم تو ایک ادنا امتی ہیں انتہائی گناہ ہیں سیاہکار ہیں ان اللہ کے نیک بندوں کی قرب کی برکت سے اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو اور ہمارے دل کے زنگ کو اللہ تعالی دور فرما دے گا پھر اس واقعے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب حضرت خضر علیہ سلاۃ والسلام کے پاس موسا علیہ السلام گئے تو خضر علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ موسا علیہ سلاط وسلام شریعت کے خلاف اگر کوئی کام دیکھیں گے تو ایک مومن کی یہ شان ہے تو نبی کی شان تو بہت بلند و بالا ہے کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی کام دیکھے تو برداشت نہ کرے اوشا علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ اللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ضبط کر لوں گا مگر جب بھی آپ نے کوئی معاملہ دیکھا جس کا ظاہر شریعت کے خلاف ہے تو فوراً آپ نے یہ سوال کیا کہ اس کی حکمت کیا ہے اس واقعے کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلاۃ والسلام بعض ایسے معاملات کرتے ہیں مثلاً آپ کشتی میں سوال ہوتے ہیں کشتی والے حضرت خضر علیہ السلاط والسلام کو پہچان لیتے ہیں ان سے کرایہ بھی نہیں لے رہے آپ کی عزت بھی کر رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کشتی والوں کی نظر آپ کی طرف نہیں ہے تو آپ کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کر دریا میں پھینک دیتے ہیں اب کشتی میں ایب ہو گیا گو کے پانی اندر نہیں آ رہا کیونکہ سب سے اوپر کا تختہ آپ نے اکھیڑا ہے مگر کشتی تو ایب ہو گئی تو حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام نے یہ سوال کیا کہ جب ان کشتی والوں نے آپ پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا آپ کی اس قدر عزت کر رہے ہیں تو آپ نے اس کشتی میں عیب کیوں کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا کہ آپ ضبط نہ کر سکیں گے تو آپ نے کہا کہ اب میں کوشش کروں گا کہ اب میں آپ سے سوال نہ کروں پھر آپ آگے چلے تو آگے کا جو منظر تھا تو وہ تو بہت عجیب و غریب تھا کشتی سے اتر کر جس بستی میں گئے وہاں بچے کھیل رہے تھے اس میں جو سب سے خوبصورت بچہ تھا جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا حضرت خضر علیہ سلاط والسلام نے اسے اپنے پاس بلایا اور پھر اسے آپ نے لٹا کر ذبح کر دیا تو یہ منظر دیکھ کر تو حضرت موسا علیہ سلاط والسلام برداشت نہ کر سکے اور آپ نے کہا کہ یہ بے گناہ بچے کو آپ نے کیوں قتل کیا اس میں کیا حکمت ہے اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا قرآن مجید فوقان احمید اشارت فرماتا ہے قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِعْ مَعِيَ سَبْغَ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو کہا تھا بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے حضرت موسا علیہ السلام نے اشاد فرمایا ان سال تو کا انشئی اگر میں آپ سے اب کوئی سوال کروں اس کے بعد فلا تو تو آپ مجھے اپنا ساتھی نہ رکھیے گا ہمارا اور آپ کا سفر ختم ہو جائے گا قدم د بے شک اس وقت میری طرف سے آپ عذر کو پہنچ گئے مراد یہ ہے کہ آپ کا عذر درست ہوگا اور واقعی پھر میں سفر آپ کے ساتھ نہیں کروں گا فن دونوں چلے حتی یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس وہ دونوں تشریف لے گئے نستا تو عامہ ان بستی والوں سے دونوں نے کھانا طلب کیا کیونکہ اس زمانے میں ہوٹل مسافر خانے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی سفر کے دوران جب مسافر ہوتے کسی بستی میں جاتے تو وہ کہتے کہ مسافر ہیں تو لوگ ان کی توازو کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بستی کو انتہائی برا قرار دیا کہ جو مستحق اور بھوکے مسافروں کو کھانا پیش نہ کرے اب ہمارے یہاں تو ڈاکہ زنی اور چوریاں اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے اس لیے اب لوگوں کو اعتبار اور بھروسہ نہ رہا لیکن اس زمانے میں ایسی کوئی کیفیات نہ تھی بستی والوں نے پس بستی والوں نے انکار کر دیا فما ان دونوں کو مہمان بنانے سے انہوں نے انکار کر دیا اب شدید بھوک لگی ہے اور وہ کھانا دینے کو تیار نہیں ہے فوج دن ان دونوں نے اس بستی میں جن دیوار کو دیکھا یورید ائین قتب جو گرنے کے قریب ہے انہیں دیوار میں درارے پڑ جاتی ہیں اور اس قدر بہ سیدھا ہو چکی ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی ان قریب گر جائے گی پس حضرت خضر علیہ السلام نے, اسے سیدھا کر دیا آپ نے اس آزم کر اپنا دستے مبارک جب دیوار پہ لگایا تو دیوار کی ساری کمزوری دور ہو گئی اور وہ مضبوط ہو گئی تو حضرت موسا علیہ السلام نے مشورتاً فرمایا خلق لتا خزتا اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے درست کرنے پر اجرت طلب کر لیتے اور ان گاؤں والوں سے کہتے کہ ہم یہ دیوار صحیح کر دیتے ہیں ہمیں کھانا پیش کر دو تو ہمیں یہ بھوک کی صعوبت برداشت نہ کرنی پڑتی فراق و بینی و بینک آپ نے فرمایا یہ میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہے آپ نے پھر سوال کر لیا سب بھی او کا بھی تعویلی معلوم علی اب میں آپ کو خبر دیتا ہوں ان باتوں کی وجوہات اور حکمتوں کی طرف تعویل حکمت وجوہات جس پر آپ ضبط اور صبر نہ کر سکے یعنی وہ کیا حکمتیں تھیں کہ اس کام کا ظاہر تو خلاف لگتا تھا صحیح نہیں لگتا تھا لیکن باطنی طور پر یہ کام بالکل درست تھا حضرت خضر علیہ سلاۃ والسلام نے یہ سارے کام اللہ کے حکم سے کیے تھے کیونکہ آپ نبی تھے اور نبی پر اللہ تعالی کی طرف سے وہی آتی ہے تو چونکہ یہ سارے کام آپ نے اللہ کے حکم سے کیے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام کی حکمتوں کو زیادہ جانتا ہے اب آپ ان تمام معاملات کی حکمت بیان کرتے ہیں امداد سفی بہرحال کشتی فکانت مساکین یہ کشتی مساکین غریبوں کی تھی غریب لوگ تھے یا ملون اپل جو سمندر میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے یعنی ان کی بسر اوقات کسی کشتی پر تھی یہ دس بھائی تھے ان میں سے پانچ بھائی معذور تھے اور پانچ بھائی یہ کشتی چلاتے تھے لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ جس طرف یہ جا رہے تھے اس ساحل پر ایک بادشاہ کی حکومت ہے وہ بادشاہ ہر اس کشتی پر قبضہ کر لیتا ہے جو بے ایب ہو جو بالکل درست ہو میں نے یہ خیال کیا کہ اگر یہ وہاں نکل گئے اور بادشاہ نے اس کشتی پر قبضہ کر لیا تو یہ پھر بے روزگار ہو جائیں گے تو بے روزگاری سے بچانے کے لیے میں نے کشتی میں ایک عیب کر دیا ایک تختہ میں نے اکھیڑ دیا اس تختہ اکھیڑنے سے کوئی بظاہر بہت بڑا نقصان نہ ہوا لیکن عیب پیدا ہو گیا اب بادشاہ اس کشتی پر قبضہ نہیں کرے گا فارت تو انعیبہ میں نے اسے ایبی بنانے کا ارادہ کیا میں نے چاہا کہ اس کشتی میں عیب کر دوں وکان و را کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا یا خود کل صفی وہ غصب کرتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے ہر کشتی پر قبضہ کر لیتا ہے ہر کشتی کو پکڑ لیتا ہے تو میں نے انہیں بے روزگاری سے بچانے کے لیے ایسا کام کیا دو چیزیں قابل غور ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھئے حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو نبی کے جو معاملات ہیں وہ وحی پر مشتمل ہیں لیکن ان معاملات کو بنیاد بنا کر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ ڈبا پیر ہیں یہ بابا جی ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے تم ان کے ظاہر کو مت دیکھو ان کے باطن کو دیکھو ان کے ارد کے عورتیں بیٹھی ہیں یہ بھنگ پی رہے ہیں اور جناب چرس پی رہے ہیں پچیس پچیس انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں پانچ پانچ کڑے پہنے ہوئے ہیں عورتوں سے پاؤں دبوا رہے ہیں یہ عورتوں سے ہاتھ چموا رہے ہیں یعنی ساری شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے اور جب کہا جائے کہ یہ بابا جی صحیح نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں جی بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں تمہیں کیا پتا چلے تم حضرت خضر اور حضرت موسا علیہ السلام کے واقع کو یاد کرو تو مفسرین نے بڑا اس کا رد کیا ہے اور فرمایا کہ ایسے جالی لوگ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور شریعت کے بھی دشمن ہیں حضرت خزر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نبی کا معاملہ اور ہے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا پھر اپنے بیٹے کے لیے آپ چھری لے کر نکلے رسی لے کر نکلے اور آپ نے پھر انہیں ذبح کرنے کے لیے آپ نے لٹا دیا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام نے چھری پھیر بھی دی لیکن اللہ تعالی نے کرم کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر مینڈا یا دمبا ذبح ہو گیا تو کیا اس واقعے کو بنیاد بنا کر کوئی كہے کہ جناب میں پہنچا ہوا ہوں مجھے خواب میں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو اس لیے میں نے ذبح کر دیا تو ایسے بے وقوف كو كیا سزا نہیں دی جائے گی کہ نبی کا خواب ہجت ہے نبی کے علاوہ اور کسی کا خواب و حجت نہیں ہے تو حضرت خضر علیہ السلاۃ والسلام نے جو کچھ بھی کیا یہ وہی اللہ سے کیا دوسری بات یہاں پر مفسرین اتنا ضرور فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ سارے کام وحی الہی سے تھے تو یہ سارے کام اللہ کی طرف سے تھے تو فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو معمولی نقصان ہو جاتا ہے یہ معمولی نقصان بہت بڑے نقصان سے بچانے والا ہوتا ہے لیکن انسان وامیلا کرتا ہے شور مچاتا ہے شکوہ شکایات کرتا ہے بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اس پر غور نہیں کرتا یہ معمولی نقصان میری تقدیر میں بہت بڑے لکھے ہوئے نقصان سے مجھے بچا رہا ہے مثلا مساوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ اور حادثہ ہونے کا ہوتا ہے لیکن معمولی کوئی چوری ہو جاتی ہے اور ایک دو ہزار روپے کے نقصان کی وجہ سے اللہ تبارہ کا تعالی اس پر کرم فرماتا ہے اور اس نقصان کو اس چھوٹے نقصان سے ٹال دیا جاتا ہے انسان کو ہر موقع پر صبر کرنا چاہیے اور یہی سوچنا چاہیے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے ہو سکتا ہے اس سے بڑا نقصان تقدیر میں لکھا ہو کسی کی دعا کے صدقے میں بڑے نقصان کو چھوٹے نقصان سے تبدیل کر دیا گیا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہمیں نقصان نظر آتی ہیں لیکن اس کا اصل میں فائدہ ہوتا ہے جیسے حضرت خضر علیہ سلاۃ وسلام کا کشتی کے ایک ٹکڑے کو توڑ دینا بظاہر نقصان نظر آتا ہے مگر اللہ کے حکم سے تھا اور ایک بہت بڑے فائدے کے لیے اور ایک بہت بڑے نقصان سے بچنے کے لیے تھا اعلی حضرت امام اہل سنت اور دیگر بزرگان دین کی زندگی کو آپ دیکھیں تو وہ بار بار یہی درس دیتے ہیں خصوصاً غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ فرمان بڑا ہی مشہور معروف ہے کہ راحتیں کامل راحتیں یعنی سکور اور مکمل سکون اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہے تو بندہ اگر یہ ذہن بنا لے تو ٹینشن بھی دور ہو جائے گا اور وہ یہ تصور کرے گا ہو سکتا ہے یہ نقصان میرے لیے بہتر ہو ہو سکتا ہے اس سے بڑے نقصان سے میں بچ گیا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے فرمائیں وہ عمل غلام اور بہرحال وہ لڑکا جسے میں نے قتل کر دیا فکانہ آب واہ تو اس کے والدین مومن تھے فشینا یور ہاں تو گیان پس ہم نے ڈر محسوس کیا کہ کہیں یہ لڑکا اپنے والدین کو تو میں سرکشی میں اور کفر میں نہ ڈال دے کہ والدین کو اس بچے سے بڑی محبت ہے تو یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہوگا تو خطرہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو بھی کافر بنا دے گا اس لیے اس بچے کو اللہ کے حکم سے قتل کر دیا وفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس بچے کو اس لیے قتل کیا کہ مجھے خواب میں بشارت ہوئی تھی یا الہام ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہوگا تب بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے وہ تو اللہ کے نبی تھے نبی کا معاملہ اور ہے فردنا لما ربا خی رم من نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس سے بہتر عطا فرمائے زکاتن جو زیادہ ستھرا ہو وہ اقربہ روشما اور جو زیادہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں مرد اور عورت کو جس کے بچے کو قتل کیا گیا اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی انہیں اور اس لڑکی کا نکاح ایک نبی سے ہوا اور اس لڑکی کے یہاں جو اولاد ہوئی اللہ تعالی نے اسے بھی نبوت عطا فرمائی یعنی اب یہ والدین جن کے بچے کو قتل کیا گیا انہیں شرف حاصل ہوا کہ وہ ایک نبی کے نانا اور نانی بن گئے تو اللہ تعالی کی حکمت بہرحال دیوار فکان علی غلام عینی یتیم فلم یہ دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کے لیے تھی وکانہ کان تاختہ کنز اللہ اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ تھا ان بچوں کا نام مفسرین نے اصرم اور, اور سریم لکھا وکانہ ابو ہوما اور ان دونوں بچوں کے والد وہ نیک اور صالح تھے جس کا نام مفسرین نے کا شیخ بیان کیا کا شیخ آپ نے کہا دیکھو یہ دیہات والے کیسے لالچی ہیں کہ ہم مسافر ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بھوک لگی ہے تو وہ ہمیں ایک وقت کا کھانا نہ کھلا سکے تو بتاؤ یہ دیوار گر جاتی اور یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا تو کیا یہ یتیم بچوں کے اس خزانے کو یہ باقی رہنے دیتے فعراد رب بس آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا این اب لوگ ہوما کہ یہ دونوں بچے جوانی کو پہنچ جائیں وہ یس تخت ہوما اور جوان ہو کر وہ اپنے خزانے کو نکال لیں رحمتم مر رب آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے جو آپ کا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے وماں فالتو ہو ان میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ رد ہے ان لوگوں کا کہ جو ان باتوں کو بنیاد بنا کر ڈبا پیروں اور جالی پیروں اور ایسے جو بھنگ اور چرس پینے والے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں حضرت خضر علیہ السلام وحی الہی سے یہ سارے معاملات ہیں اور یہ سارے معاملات شریعت کے خلاف نہیں تھے لیکن موسا علیہ السلاۃ والسلام نے پھر بھی آپ نے جب انہیں شریعت کے خلاف سمجھا تو آپ نے برداشت نہ کیا اس واقعے میں درس یہ ہے کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی معاملہ ہو تو ایک مومن کو برداشت نہیں کرنا چاہیے نعوذ باللہ میں ظالق کوئی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرے اور جیسے کسی نے مجھے یہ بتایا کسی ٹی وی چینل پر کسی نادان عورت نے اس طرح کی گفتگو کہی کہ میں نے تو نہ دیکھا نہ سنا ہے مجھے کسی نے بتایا اس طرح کے کہ کہا نوزب اللہ نظال حضرت موسا علیہ السلام اپنے سفر میں ناکام ہوئے نوزالح تو ایسا کہنے والا تو کافر ہے تارۂ اسلام سے خارج ہے یہ نبی ہیں وہ بھی نبی ہیں ان کے آپس کے معاملات ہیں اور اس میں ہمارے لیے حکمتیں ہیں بالفرض اگر ہم اس کی حکمت کو نہ سمجھ سکیں ہماری عقل ناقص ہیں اگر ہماری عقل میں یہ باتیں نہ آئیں تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے بے و غصاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ سلاطو وسلام کا جلال اور شریعت کے لیے جو آپ کی تڑپ تھی وہ اس واقعے میں ظاہر ہوئی کہ ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ شریعت کے خلاف کسی معاملے کو برداشت نہ کر سکے لیکن جہاں تک تعلق تھا حضرت خضر علی سلاط وسلام کا آپ نے تعویل یہ بظاہر شریعت کے خلاف ہیں لیکن چونکہ یہ میں نے سارے معاملات اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی روشنی میں کیے ہیں تو لہذا اس کی یہ حکمت ہے جب موسا علیہ السلام نے ان حکمتوں کو سنا تو آپ نے ان حکمتوں کو تسلیم کیا اور آپ نے فرمایا واقعی اس میں یہ حکمت ہے <تصفح> ان تمام واقعات کی تعویل ہے اس کی حکمتیں ہیں جس پر آپ ضبط نہ کر سکے صبر نہ کر سکے حضرت موسیٰ علیہ سلاط والسلام اور حضرت خزر علیہ سلاط وسلام کے اس واقعے میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ سلاط نے آب حیات کے چشمے سے یہ پانی پی لیا اور آب حیات پینے کی وجہ سے آپ کو قیامت تک موت نہیں آئے گی لیکن کل نفسین زا الموت کے تحت جب سر پھونکی جائے گی تو آپ پر بھی موت کا زائقہ آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی موت کا ذائقہ نہیں چکھا اور حضرت الیس علیہ السلام کہ جنہوں نے ابھی تک کل نفسین ضاء الموت کے تحت موت کا ذائقہ نہیں چکھا یوں تو ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے حیات عطا فرمائی ہے لیکن ان کے علاوہ جتنے نبی ہیں سب نے ایک لمحے کے لیے موت کا ذائقہ چکھ لیا اور پھر اللہ تعالی نے انہیں وہ زندگی عطا فرمائی جو دنیاوی زندگی سے بھی زیادہ پاورفل اور زیادہ قدرت و تصرف والی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ آبِ حیات کا چشمہ کیا کوئی اور پی سکتا ہے کہ پینے کی وجہ سے اس کی اتنی لمبی عمر ہو جائے کہ قیامت تک وہ زندہ رہے اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آب حیات کے چشمے کو جو اللہ نے جاری فرمایا تھا اس کے بارے میں کتابوں میں آسمانی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا صرف ایک ہی شخص پی سکے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہی شخصیت اسے پی سکیں گی حضرت ضلع قدین جن کا ذکر ابھی آ رہا یہ اور حضرت خضر علیہ سلاط وسلام آپ دونوں نے سفر ایک ساتھ اختیار کیا تھا اسی آب حیات کے چشمے کو پینے کے لیے لیکن حضرت ذلقرنے نہ پی سکے اور حضرت خضر علیہ سلاط وسلام کو یہ چشمہ مل گیا آپ نے پی لیا جب آپ نے پی لیا تو یہ چشمہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اب کوئی قیامت تک اس چشمے کو نہیں پا سکتا اور یہ نظریہ کہ کوئی چشمے کو پی لے تو قیامت تک اسے موت نہ آئے یہ نظریہ مفسرین فرماتے ہیں درست نہیں ہے حضرت خضر علیہ سلاط والسلام اور حضرت ذوالقنعین کا جو آپس میں رشتہ ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت ذوالقن حضرت خضر علیہ سلاط وسلام کے چچا کی بیٹے ہیں یعنی چچا ذات بھائی ہیں حضرت ذوالقن کو پوری دنیا کی حکومت عطا کی گئی چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ جنہیں پوری دنیا کی حکومت ملی اس میں سے دو کافر ہیں ایک ہے نمرود اور دوسرا ہے بخت نصر لوگ سمجھتے ہیں فرعون کو بھی پوری دنیا کی حکومت ملی یہ بات غلط ہے اس لیے کہ فرعن صرف مصر کا بادشاہ تھا نمرود اور بخت نصر یہ دو بادشاہ گزرے ہیں اور دو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقنین انہیں پوری دنیا کی حکومت ملی اور آخر میں پانچویں بادشاہ ہوں گے حضرت امام مہدی ردی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں پوری دنیا کی حکومت عطا کی جائے گی لیکن امام مہدی کے بارے میں یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور غار میں چھپے ہوئے ہیں یہ امام غائب ہیں اس طرح کے عقائد قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے تو یہ بس ثابت ہے کہ جس طرح بچے کی ولادت ہوتی ہے اس طرح امام مہدی کی ولادت ہوگی آپ بچپن سے جوان ہوں گے اور چالیس سال کی عمر کو پہنچیں گے اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ امام مہدی ہیں حالات خراب ہوں گے پوری دنیا میں کافروں کا غلبہ ہوگا اور لوگ ایمان کے تحفظ کے لیے مکہ مدینے کی طرف آ رہے ہوں گے امام مہدی خانے کعبہ کا طباع کر رہے ہوں گے اور غیب سے ندا ہوگی کہ یہ امام مہدی ہیں ان کی ہاتھ پر بیت کر لو اور لوگ پھر ان کے ہاتھ پر بیت کریں گے اور پھر اسلامی جہاد ہوگا اور کافروں کو شکست ہوگی اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب پوری دنیا میں اسلام کی حکومت ہوگی حضرت خضر علیہ سلاط کا نام خزر نہیں ہے خزر تو آپ کا لقب ہے کیونکہ جس مقام پر آپ بیٹھتے اس مقام پر سبزہ اگ جاتا اس مناسب سے آپ کو خزر کہتے ہیں خضر کے معنی سبزہ خا گود رے عربی میں خضر آپ کا اصل نام بلیا بن ملکان ہے بے لام یلف بلیا بے لام یلف بلیا بن ملکان میم لام کاف الف نون اور آپ کی کنیت ابو العباس ہے مفسرین فرماتے ہیں جس کو آپ کا نام اور آپ کی کنیت یاد ہوگی انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا بلیا بن ملکان اور آپ کی کنیت ابوالعباس مفسرین اس پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے نام اور کنیت میں یہ تاثیر ہے کہ جس کو ان کا نام یاد ہو کنیت یاد ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم کرے گا کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا تو جو اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت اور محبت رکھے گا انشاء اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا تحفظ ضرور اسے عطا کیا جائے گا یہ بھی سماعت کر لیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلاۃ وسلام آپ دونوں ملاقات فرماتے ہیں ایام حج میں اور ہر سال آپ حج ادا فرماتے ہیں میدان عرفات میں ہوتے ہیں بسا اوقات کسی سے ملاقات بھی کرتے ہیں ارب لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ سلاط وسلام کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہے ہاتھ کے انگوٹھے میں بعض عربوں میں مشہور ہے تو ایسے عرب لوگ اگر میدان عرفات میں کسی سے ہاتھ ملائیں تو ہاتھ ملا کر وہ انگوٹھے کی ہڈی کو دبا کر دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ہڈی نہیں ہوئی تو یہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے واللہ تعالی عالم یہ بات کہاں تک درست ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ حضرت خضر علیہ السلاطلام میدان عرفات میں ہوتے ہیں حج کرتے ہیں اور آپ حاجیوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں جس کو حضرت خضر علیہ سلاۃ سے ملاقات کا شرف مل جائے یقیناً اس کا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے اسی لیے علماء نے فرمایا کہ میدان آرفات میں جب حاجی ہوں تو وہ جب بھی کوئی ان سے ہاتھ ملانے کے لیے آئے تو وہ اس سے نرمی کے ساتھ سلوک کریں نہ جانے یہ ہاتھ ملانے والا اللہ کا ولی ہو یا پھر اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ صلاح وسلام ہو اللہ تبارہ کا تعالی بسا اوقات فرشتوں کو بھی نازل فرماتا ہے اور وہ میدان ارافات میں حاجیوں سے انسانی شکل میں مصافحہ کرتے ہیں بعض حاجی جذبات میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو دھکا مارتے رہتے ہیں انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا دھکا اگر کسی فرشتے کو لگ جائے یا کسی ولی کو لگ جائے اور وہ ناراض ہو جائیں تو پھر ہمارا حج کہاں سے قبول ہوگا تو کسی مسلمان کو بھی دھکا نہیں لگنا چاہیے اور یہ اس طرح کی جلد بازیاں انسان کے لیے بڑی ہی نقصان دہ